اور اللہ کو اپن قسم کا نشانہ نہ بنا لو کہ احسان اور پرہیزگاری اورے لوگوں میں سلح کرنے کی قسم کر لو اور اللہ سنتا جانتا ہے